الجدير بالصلاة والحاذر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق برور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 تے آخر پہ لو جی سارے کول کوئی آندا ہے سارے کول اس طرح کے جدید ہتھیار کوئی نہیں تاں آسان ٹہ گئے جی جدید ہتھیار آتے دے, دے اب بھی تو منہ توڑ ان کا جواب دے لے ہے جی تے پر چلیا نو پتا کوئی نہیں بھی تو آنا جدید ہتھیار سڈے کول کوئی نہیں تاں رہ گئے یہ کوئی نویں گل ہے ہتھیاروں مسلمان دے کبھی بھی کافر کے برابر نہیں ہو سکیا گاہری طاقت مسلمان کبھی کافران کے برابر نہیں ہو سکیا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 وہ فوج یہو جی اللہ <سؤال> سونا پہلے تیار کرتا ہے کافران کی شکست خوری یہ فوج تیار کرتا ہے جیسے ہر گل من کوئی کوئی اپنیاں کر لین کوئی رب دیا کر لین تو رلوا ملوا دین رکھ للوا دین اللہ کدی گوارہ نہیں لیا انہوں بڑا قدر جلا لاؤن خالص دین ہر گل من والے جڑے ہیں تو اس سے چلن والے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 آہا! آہا! جڑا جنگ لڑتا ہے دے آخری دیواری آئی جڑا سونے تے چاندی تے جوائرا دال بنایا گیا اربا خربا روپئے کا بت سی جدو محمود رحمت اللہ تعالی سرکار ہندوستان میں کافر آ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 سکولی بیلی پہ اس جب لا کے رکھا گے فکیر تم کھول کے سمجھا دے گا میں چیلنج کرنا جی میں, میں سمجھانا ایس کو علاوہ کوئی مطلب کد کے میں زمان کٹا دیا میں کسم <وزان> خدا دی کر گیا دیا جب ملتا بادا شام میں باد نیا تم تمے بادا شام نئے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 تباف ہوئی اقبال تیرے چورے پھیرنے تو سد کے سدکے سد کے کھیری کھنڈی کھوبی تھلے جدید لیا ہوں جدید ماندہ کو اکبال تڑفا رہا ہے راتوں نہ چلے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 انگریز پر سمجھ لگی ہوں سمجھا کوسیٹا دو میں یہ بھائی مان نمازی نہیں چاہیے ممالنی چاہیے جی کا سر بھی میرے اگے جھکے دل بھی میرے اگے چکے <صائح> پر سر جب سن ہمارا بڑا تھے دو اور کیا سن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 خوش بیگار مرمر کس میرے لیے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 Deputyems> اللہ وقت نہ ملے گا اللہ سب تو وایا نہیں پڑیا جا پڑھنے والا تو توجہ فلما جناب اگے جناب ملتا حرم میں کاب نیا بخ بھی نہیں تم بھی نہیں کاب بھی نو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 اللہ سرماؤں ہے میرے بندے وہ جنہ دی رات میرے سجے کیا میتی گزر جاتی ہے بندے تو میرے تو قرآن والا بندہ نہیں شاید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 jab ke raat palay de dard nu main de pyaali awe o dard mator nu ila qalam mazhab se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 قبر ویچ کے مرید آ گیا نہیں دسنا مرید کا نظرانہ نہ باندھو ہو میں ایک پیر دیکھی پڑھیا کارڈ اس لکھا سولیٹیل سائنس ایم اسلام یاد میں کیا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 خدا کی قسم کر کے آنا اجادیا کوئی بندہ سجاد مسیحت دا امام رکھ کے بھی راضی نہ تر کدھر پائے نے بے جو, جو سنمتا چر کے سفا سے باطل کو مٹایا کس نے وہ شکریہ جب دے سفا دار سے باطل کو مٹایا کس نے <تصفحہ> وہ کون سی وہ جن باطل دا نام و نشان دنیا تو مٹا داس تھی سو اور تھی سو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 گلامی کے پٹے میرا حسین سنگھ نے دے کے پٹے گردن چلو دیتے سارے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 کچھ اور سن جان کا ہر ہر حکم سمجھتے بھی سن دے بھی سن دے بھی سن جانا بھی دے سن ایک حکم دے جانا چڑھتے سن خدا دی قسم کر کے نا آنا رب رب سی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 اگلا جتے میں مقایا نا اتوں پھر چلاؤں تو جب شکوا تینو پورا ان شاء اللہ سنا لے لگا لال میں دم دم لو لو دم دم ساوا لال بے دل بے لال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 gange dore tan zubaan hase mane sab akal de maqam mein waqf naa lamme pende pa لانا لمے پی پام ملا گئی یار دی گل <سؤال> اصان دنیا تو دل دن سایا سا اصان دنیا تو دل دن سایا ساول لے لایا سان دفام گئی یار دی گل سانوں دنیا میں نفاسا ملا کوئی یار ایک رب نے یار بنایا ہے ایک نے کہو ایک نے یار بنایا ہے رنگ مہادت دکھلایا لایا ہے رنگ وہاں دکھ لایا ہے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 ओह जान छुड़ा मुल्ला होई यार दी ओ थानो इल्म जान छुड़ा मुल्ला होई यार दी छुड़ा मुल्ला ना लम्मे बले वाहुर होई यार दी गल چلو ویكھیے اس مستانوٹ كسرت چكران چنا دل کسے کسی ہوا ویل ركھنا ایک جھوٹ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 گئے پہچ سجل دی ہستی نئے سم بگو پر مبن چلایا اتر فل مین OK Samadhi He is our show from worship Oh, is the last time I have is the last time I have been so long I have ایک دم